ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اباصا و تولا والی صورت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے واض و نصیحت فرمائیے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرقین کے اکابرین میں سے کوئی بڑا شخص موجود تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کرنے لگے اور دوسرے مشرق کی طرف توجہ فرماتے رہے اور اس سے کہتے رہے میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس میں تم کچھ حرج اور نقصان پا رہے ہو وہ کہتا نہیں اسی سلسلے میں یہ آیتیں نازل کی گئیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکتیس یہ حدیث صحیح ہے